في اچھا جی روزہ دار اگر اگربتی یا لوبان کا دھواں سونگے یا یا پرفیوم تو روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا بھائی پرفیوم سے یا عطر سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر یہ جو اگربتی یا لوبان یا یہ جو بخور جس کو کہتے ہیں یاربو کیا بہت رواج اس کا ویسے کسی نے لگایا ہوا ہے اور وہ اسے خوشبو آئی ہے اس میں حرج نہیں ہے کوئی آدمی اس کو سامنے رکھ کر انہیل کرتا ہے اس کو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی قصدا دن جان بوجھ کر اس کو اپنے